تو جو اپنا منح اللہ کی طرف جھک دے اور ہن کو کار تو بے شک نے مضبوط گرا تھامی اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کاموں کی انتھا